الحمد لله وحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعداه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلكل بجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فبل بجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فبل بجهك شطر المسجد الحرام مَحِيذُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لِأَن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے اور سورت البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے جس کی تلاوت سب سے پہلے کی گئی جیسا کہ آپ سن چکے کہ مضمون تحویل قبلا کا چل رہا ہے جسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی بعد میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ کی دلی آرزو اور قلبی چاہت کے مطابق اللہ نے کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا اس پر مشرقین یہود اور منافقین سب ہی نے بڑا شور کیا مشرقین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے والے قبلے کو اپنا قبلہ تسلیم کر لیا ہے امید ہے کہ ہمارے مذہب کو بھی اپنا مذہب تسلیم کر لے گا یہود کو اس بات کا دکھ تھا کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ کر قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کیوں کیا گیا اور منافقین تو کوئی نہ کوئی بہانہ اعتراض کرنے کا مخالفت کرنے کا نقص اور ایب نکالنے کا تلاش کرتے ہی رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اس نبی کا کوئی پتہ نہیں کبھی کدھر رخ کرتا ہے اور کبھی کدھر رخ کر لیتا ہے ان اعتراضات کے وارد ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دے دی تھی کہ یہ سب باتیں ہوں گی سیقول صفحہ امین الناس ماول قبل الطی کانو علیہ بیوقوف کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے آج کے درس میں ہم نے جن آیات کی تلاوت کی ان میں سے پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں بلی کل بجہت ہوا مولیحا ہر کسی کے لیے کوئی رخ ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے یہود کا قبلہ ہیلے بیت المقدس ہے نصارہ مشرق کی سمت کو مشرق کی سمت کو قبلہ مانتے ہیں یوں ہی دوسری اقوام کسی نہ کسی جہت کی طرف سمت کی طرف اپنا رخ پھیرتی ہیں تو اگر اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک مستقل قبلہ قرار دے دیا تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے ولی کل بجہتن ہر کسی کے لیے کوئی رخ ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے ساری اقوام کا اور ساری امتوں کا قبلہ ایک نہیں ہو سکتا اس کا خیال دل سے نکال دو اور جو اصل چیز ہے اس کی کوشش کرو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو عبادت میں اطاعت میں صدقہ خیرات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو قبلے والا مسئلہ ایسا نہیں کہ اس پر اپنی ساری صلاحیتوں کو ضائع کیا جائے اور اس کے بدلنے پر پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا جائے یہ تو ایک عام مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا جو مفسرین نے بیان کیا کہ ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے کوئی رخ ہے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ پھیرتی ہے تو امت مسلمہ کے لیے بھی ایک رخ ہے ایک جہت ہے ایک قبلہ ہے جو اللہ نے متعین کر دیا صوفیہ نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے اور وہ مفہوم وہی ہے جو اس اس حدیث میں بیان کیا گیا جس حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلن میسر ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا اللہ نے اس دنیا کو آباد رکھنا ہے تو اللہ نے ہر کسی کے دل میں مختلف شعبوں اور مختلف کاموں کی دلچسپی اور محبت ڈال دی کسی کو دیکھیں تو وہ تجارت میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کسی کو صنعت میں کسی کو کاشتکاری میں کسی کو محنت مزدوری میں تو ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا دین کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی حافظ ہے کوئی محدث ہے احادیث یاد کرنے احادیث جمع کرنے میں اسے بڑی بڑی دلچسپی ہے اور بڑا شوق اور ذوق ہے کوئی فقی اور مفتی ہے کوئی درس و تدریس میں لگا ہوا ہے کوئی داغ تو تبلیغ میں ہے کوئی خانقاہ کو آباد کیے ہوئے ہے کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ نے دین کے سارے ہی شعبوں کو زندہ رکھنا ہے تو کسی کے دل میں کسی شعبے کی محبت ڈال دی اور کسی کے دل میں کسی دوسرے شعبے کی محبت ڈال دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے کسی ایک شعبے میں لگنے کے بعد دوسرے شعبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے یا ان کی نفی کر دی جائے کوئی جہاد میں لگ گیا تو تبلیغ و دعوت کی نفی کر دی کوئی تبلیغ و دعوت میں لگ گیا تو درس و تدریس کی نفی کر دی کوئی درس و تدریس میں لگ گیا تو اسلامی سیاست کی نفی کر دی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سارے شعبوں کی اہمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور جو لوگ واقعی اخلاص کے ساتھ دین کے کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے کوئی رخ ہے کوئی مزاج ہے کوئی شوق ہے کوئی ذوق ہے کوئی طبیعت ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے جس کی طرف وہ اپنی صلاحیتوں کا رخ پھیرے ہوئے فستبق بس تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھو خیرات یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں وصول اللہ کے سارے راستے آ اصل چیز تو ہے رسول اللہ کہ ہم کسی طریقے سے اللہ تک پہنچ جائیں اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں اصل چیز یہ اب خیرات کیا ہے نیکی کیا ہے اور اللہ تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے اور کام کون کا سا ہے تو جان لیجئے کہ جو چیز وقت کے لحاظ سے خیر اور مسلحت ہے اس کی طرف بڑھنا یہ خیرات کی طرف سبقت کرنا ہے اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے ائی نما تکونو اللہ جمی آ تم جہاں بھی ہوگے تم سب کو اللہ لے آئے گا کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ جب ایک خاص مکان کو اللہ نے قبلہ قرار دے دیا کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا مسلمان کعبہ کے ارد گرد پوری دنیا میں بستے ہیں تو جب نماز میں کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو کسی کا چہرہ مشرق کی طرف ہوگا کسی کا چہرہ مغرب کی طرف ہوگا کسی کا شمال کی طرف کسی کا جنوب کی طرف تو اس سے تو عجیب انتشار کی صورت پیدا ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں انتشار نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ سب کا رخ میری طرف ہے کوئی بھی کعبہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے چاہے اس کا رخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو یا این کعبہ کی طرف لیکن اصل میں اس کا رخ مسلمان کا رخ اللہ کی طرف ہے تو اللہ فرماتے تم جہاں بھی ہوگے جدھر بھی چہرہ پھیرو گے میں تم سب کو لے آؤں گا اسی میں یہ بھی آ گیا تمہاری موت جہاں بھی واقع ہوگی چاہے زمین پر چاہے سمندر میں یہ ہے فضا میں میں تم سب کو جمع کرلوں گا ان اللہ علی کل شیئ قدیر بشک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ومن حیثو خرجتا فبلی بجھک شطر المسجد الحرام جس جگہ سے بھی آپ باہر نکلیں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِرَّبِّك اور بے شک البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے مم اللہ, بغافل تعملون اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو استر الْمَسْجِدِ الحرام اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو كُنْتُمْ اور جہاں بھی تم ہو فول وجوہ کم تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو اللہ علیہ حجا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے اہل کتاب یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر زمان کا قبلہ مستقل ہوگا اور یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں یا یہ کہیں مشرقین کہ مشرقین کرتے ہیں ملت ابراہیم پر ہونے کا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو اس نے اپنا قبلہ قرار نہیں دیا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے قبلے کا حکم تبدیل کر کے سب کے اعتراضات کا خاتمہ کر دیا اِلَّا الَّذِينَ البتہ جو ظالم ہیں وہ تو اعتراضات کرتے رہیں گے وہ تو کبھی بھی خاموش نہیں ہوں گے ان کے اعتراضات کا سلسلہ جاری رہے گا ابتدا سے یہاں تک اگر دیکھا جائے تو استقبال کعبہ کا حکم چھ بار آیا ہے اللہ نے بار بار کہا اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیئے چھ بار کیوں کہا اس کا ایک جواب تو سادہ سا یہ کہ تاکیب کے لیے اللہ نے فرمایا بعض اوقات کسی حکم کی تاکیب کے لیے اسے بار بار دہرایا جاتے ہیں قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ تعالی نے نامعلوم معلوم کتنے مقامات پر نماز کا حکم دیا زکوٰۃ کا حکم دیا بار بار حکم دیا ہے دوسرا جواب بعض حضرات یہ ہی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو فرمایا استقبال کعبہ کے لیے تو وہ حکم مطلق وجود کے لیے تھا کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ واجب دوسری دفعہ جو حکم دیا تو یہ تعمیم احوال کے لیے کہ تم سفر میں ہو یا ہضر میں ہو ہر حال میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کرو تیسری دفعہ جو حکم دیا تو یہ تعمیم مکان کے لیے کہ تم قریب ہو یا بعید ہو حاضر ہو یا غائب ہو اپنا رخ کعبے کی طرف کرو چوتھی بار جو حکم دیا تو یہ تعلیم ادب کے لیے کہ ہر حال میں قبلہ رخ ہونا یہ مستحب ہے چاہے نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو سلاوت کر رہے ہیں تو بھی قبلہ کی طرف رخ کیا جائے اور ذکر میں مشغول ہیں تو بھی قبلہ کی طرف رخ کیا جائے یہ مستحب ہے پانچویں دفعہ جو حکم دیا تو وہ قلبی توجہ کے لیے کہ تمہارا دل ہر وقت کعبہ کی طرف متوجہ رہے کعبہ کے ساتھ دل لگا رہے کعبہ کے ساتھ دل لگا رہنا اور کعبے کی طرف دل کا متوجہ رہنا یہ ایمان کی علامت ہے اور چھٹی بار جو حکم دیا تو نسخ کا احتمال ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو یہ خیال کرتے تھے کہ شاید کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم منسوخ ہو جائے اور دوبارہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا جائے تو فرما نہیں اب ایسا نہیں ہوگا یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا یہ حکم اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ امت مسلمہ باقی ہے اس وقت تک حکم یہی کہ سب نماز میں اپنا رخ اپنے چہرے کعبہ کی طرف کر لیں فلا تخشو ہوں بخشونی فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو یہ کیا کہتے ہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو بلی اتمن امتی علی کم بلا اور میں نے کعبہ کو تمہارا قبلہ اس لیے قرار دیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل طور پر ہدایت پا جاؤ کعبہ کو جو قبلہ قرار دیا تو اللہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں کعبہ تجلیات کا مرکز ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا محل ہے کعبہ کا قبلہ بننا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت حرمین کا وجود یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت اور حرمین کی محبت خصوصاً کابہ کی محبت اور روزۂ رسول کی محبت یہ ایمان کی علامت کل ہی ایک مضمون نظر سے گزرا جس میں مضمون نگار نے بعض اسلام دشمنوں کے حوالے سے اس بات کو اجاگر کیا کہ وہ طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کے پیچھے دو طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا راستہ نہیں رک رہا اسلام کی شاد کا راستہ اور مسلمانوں سے اسلام کو نہیں نکالا جا رہا اس کے پیچھے دو طاقتیں ایک حرمین کی محبت اور دوسرے قرآن اور الحمدللہ للہ مجنا چیز کا یہ خیال کے دو طاقتیں نہیں بلکہ تین طاقتیں حرمین کی محبت قرآن کریم اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی غلامی یہ تین بڑی طاقتیں ہیں اسلام کے پیچھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس گئے گزرے دور میں بھی ایمان کے ساتھ دین کے ساتھ ایک گہرا تعلق باقی ہے تو ان اسلام دشمن عناصر نے یہ سوچا کہ اگر ان دو طاقتوں سے بلکہ ان تین طاقتوں سے مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا ہر مین سے مسلمانوں کی عقیدت کا حال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی سیر کوئی تفریحی مقام کوئی شہر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اتنی بڑی تعداد میں سیاح جاتے ہوں جتنی بڑی تعداد میں ہر سال مسلمان مکہ مدینہ جاتے ہیں پھر سیاحت کے لیے تو وہ نکلتے ہیں جن کے پاس وسائل وافر ہوتے ہیں پیسے کی فراوانی ہوتی ہے جب کہ حرمین شریفین جانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو چالیس چالیس پچاس پچاس سال تک ایک, ایک روپیہ کر کے جوڑتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں کا سفر کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں سبھی ہی ایسے ہیں کہ ان کے پاس روپے پیسے کی فراوانی ہے نہیں ان میں ایسے غرابا ایسے مساکین ایسے فکرا ایسی بے ایسے پسماندہ لوگ ایسے مزدور جفاکش کاشتکار بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سال ہا سال تک روپیہ روپیہ کر کے کچھ پونجی جمع کی ہوتی ہے اور پھر اس پونجی کو بجائے اپنا مکان بنانے کے حرمین شریفین کا سفر کرنے میں لگا دیتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ سفر جو کیے جاتے ہیں وہ حرمین شریفین کی طرف کبھی حج کے عنوان سے اور کبھی عمرہ کے عنوان سے لیکن بعض عناصر کی سازشوں کی وجہ سے اب اس سفر کو دن بدن مشکل اور مہنگا کیا جا رہا ہے دنیا کے ہر روٹ پر کرائے کم کیے جا لیکن سعودیہ کے لیے دن بدن دن کرایوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے خاص طور پر جب عمرے کا سیزن یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دم کرایوں میں بلا وجہ اضافہ کر دیا جاتا ہے کرائے والا مسئلہ تو شاید اتنا زیادہ مشکل نہ ہو اس سے بھی زیادہ مشکل چیز وہاں کی رہائش ہے جسے دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے وہ وقت آ رہا ہے کہ شاید ایک ایک دن کا کرایہ ستر ستر اسی اَسی ہزار روپئے ہو تو ایک عام آدمی کیسے یہ سفر کر سکے گا تو ہرمین شریفین جو مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ اور ان کے ساتھ تعلق اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ وہاں کے سفر کو دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے اور جہاں تک قرآن کا تعلق تو اس کے خلاف بھی ہر روز ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے آپ حضرات کو شاید میں بتا چکا پاکستان کے بہت سے اخبارات میں یہ چھپا اور باہر کے مالک کے تو کئی اخبارات میں چھپ چکا ایک نیا قرآن اللہ سنم اللہ امریکہ سے الفرقان حق کے نام سے کیا گیا اور دعوت دی ہے کہ اس نئے قرآن کو مان لو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے جیسے بائبل تورات اور انجیل مشکوک ہیں اسنادی حیثیت سے اور اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے یوں ہی یہ بدبخت کوشش کر رہے کہ قرآن کو بھی مشکوک کر دیا جائے لیکن انشاءاللہ اللہ اپنی اس کوشش میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے قرآن صرف سفینوں میں نہیں کروڑوں سینوں میں بھی محفوظ ہے اور اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت محفوظ ہے اور قرآن کے ساتھ تو اس کائنات کا وجود وابستہ ہے جب تک قرآن ہے یہ کائنات باقی ہے جب اللہ اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے اپنے کلام کو اللہ پاک اپنی طرف دوبارہ اٹھا لیں گے منی اسمسی علی کم من القم تحت تحویل قبلہ کا نعمت ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ کعبے کا قبلہ قرار دیا جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب زمانے کی امامت کا منصب امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کو اس امامت کے منصب سے معذول کر دیا گیا یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس امام سے زمانہ کے تقافے وہ پورے نہیں کر رہے کما ارسلنا کم رسول آیاتی نا جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا تم ہی میں سے جیسے کابے کو قبلہ قرار دینا میری ایک بڑی نعمت اور بڑا احسان یوں ہی تمہارے اندر تم میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجنا خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کا تمہارے اندر مبعوث ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور میرے رسول کیا کرتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا چار کام کرتے ہیں میرے رسول چار مقاصد کے لیے بھیجا میں نے نبی آخر الزمان کو پہلا مقصد وہ تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا کتاب اللہ کی تلاوت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تلاوت کوئی بے فائدہ چیز نہیں یہ تو مقصد باست ہے مقصد نبوت ہے تلاوت کا اہتمام کیجیے بالخصوص اس ماہ مبارک میں کہ یہ تو نضول قرآن کا مہینہ ہے اور یہ تلاوت کا مہینہ ہے جو اس مہینے میں بھی تلاوت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا یتل علی آیاتنا میرے رسول تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں ذکی کم اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں تمہیں پاک کرتے ہیں تمہارے اندر کفر کی گندگی تھی شرک کی گندگی دنیا کی محبت کی گندگی ہرس و حبس کی گندگی میرے نبی نے تمہیں پاک کر دیا میرے نبی کی صحبت نے تمہارا تزکیا کر دیا اللہ کے نبی کی صحبت اور اللہ والوں کی صحبت یہ دلوں کے تزکیہ میں سب سے مؤثر چیز ہے بہ مکم الکتاب اور میرے نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں صرف کتاب کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ کتاب کی تعلیم بھی صحابہ اگرچہ ان کی اکثریت مادری طور پر عربی زبان بولتے تھے لیکن کتاب اللہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب اللہ کی تعلیم نہیں دی اگر, صحابہ کو اگر صحابہ کو صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ہمیں بھی حضور کے واسطے کے بغیر کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے چند اردو انگریزی ترجمے اور تفریحیں پڑھ کر مفصر بن کر بیٹھ جانا یہ حماقت اور نادانی کے سوا کچھ نہیں ہے بیو المکمل کتاب اور میرے نبی تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں حکمتہ اور حکمت کی تعلیم حکمت بعض نے کہا حضور کی سنت بعض نے کہا دانائی کی باتیں بکم لم تک علمون اور میرے نبی تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے اربوں کے پاس تو صرف اتنا علم تھا جو صحرائی زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا تجارت کے لیے ضروری تھا سیاحت کے لیے ضروری تھا کاشتکاری کے لیے ضروری تھا اس سے زائد علم وہ نہیں رکھتے تھے لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے معلم بنا کر بھیج دیا مسجد نبی ان کے لیے یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی یہ عجیب و غریب یونیورسٹی تھی جو ایک چبوترے پر قائم ہوئی چھوٹا سا چبوترہ اس پر قائم ہوئی اور جس یونیورسٹی کا معلم صرف ایک تھا لیکن اسی یونیورسٹی سے ابو بکر و عمر جیسے حکمران پیدا ہوئے عثمان و علی جیسے فرما روا پیدا ہوئے خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن ذراہ جیسے کشور کشا پیدا ہوئے ابن عمر اور ابن مسعود جیسے فقہا پیدا ہوئے حضرت ابو حرارہ اور حضرت عائشہ ربی اللہ تعلنہ جیسے محدسین پیدا ہوئے اللہ ان سب سے راضی ہو جائے میں کما اور میرے نبی تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے فض قرونی جب اللہ نے تحویل قبلہ جیسی نعمت میں عطا کی اور نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی باست جیسا احسان تم پر کیا تو تمہارے اوپر لازم ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر فض قرونی از کور کم بشقرونی بلا تقرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا ذکر کا حکم اور شکر کا حکم ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات اور قدرت اور عظمت میں غور و تدبر کیا جائے ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل سے ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے ذکر قلبی جو کہ ہر حال میں لازم ہے اور ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ زبان سے اللہ کا نام لیا جائے کتاب و سنت میں ذکر کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ نے یوں تو قرآن کریم میں مختلف عبادات کا حکم دیا لیکن کوئی بھی عبادت کسرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن ذکر کا حکم اللہ نے کسرت کے ساتھ کرنے کا دیا ہے سورہ میں ہے اللہ فرماتے ہیں یادین آ منظکر اللہ ذکر ذکرا بب بکرتن و واصیلا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو اور صبح شام اس کی تصویر کرو سورہ احزاب ہی میں فرمایا بزاکرین اللہ کثیرم بذاکرات ایمان والے کون ہیں میرے محبوب اور مخصوص لوگ کون ہیں فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں خواب و مرد ہوں یا کہ عورتیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اگر کثرت کے ساتھ کی جائیں تو یا حقوق اللہ میں خلل واقع ہوتا ہے یا حقوق العباد میں خلل واقع ہوتا ہے ایک شخص نماز ہی میں لگا رہے تو دوسرے بہت سے حقوق متاثر ہو جائیں گے ہر وقت عمرے کے لیے ہی پابر رکاب رہے تو دوسرے بہت سے حقوق متاثر ہو جائیں گے لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کسرت کے ساتھ بھی کرے تو کوئی دوسرا حق متاثر نہیں ہوتا اس لیے کہ ذکر لیٹے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے بیٹھے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے تجارت کرتے وقت بھی کیا جا سکتا ہے دکان کھلی ہو تو بھی کیا جا سکتا ہے گھر کی خواتین گھر کے کام کاج میں لگی ہوں صفائی کر رہی ہیں آٹا گون رہی ہیں روٹی پکا رہی ہیں سالن پکا رہی ہیں تو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے بلکہ ذکر کرتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں گھر کے کام کاج جب کریں گی کھانا پکائیں گی صفائی کریں گی تو ان اللہ کھانے میں برکت ہوگی گھر میں برکت ہوگی تو ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روکتا نہیں اس لیے اللہ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا اور سورہ ان میں فرمایا بال ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر نماز اور حج یہ بڑی عبادات ہیں ان کے فضائل سے انکار نہیں لیکن اللہ نے نماز اور حج کے ساتھ بھی اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا یہ فرمایا کہ اگر نماز سے فارغ ہو جاؤ یا حج سے فارغ ہو جاؤ تو مت سمجھو کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اب تم میرے ذکر میں لگ جاؤ فرمایا سورہ نسا میں ایزا تزئی تم فضر اللہ قیامم بکم اللہ جنوبی کم جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی نماز جمعہ کے بارے میں من فضل اللہ بس قر اللہ کثیر جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو تجارت کرو محنت کرو مزدوری کرو دکان کھول لو گھر کے کام کاج میں لگ جاؤ لیکن بزکر اللہ کثیرا اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو حج کے بارے میں فرمایا سورہ بکرا میں فزا قزئی تم فزا قزئی تم مناسی کا کم جب تم حج کے اعمال حج کے فرائض ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو